وكل وكل بہنوں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کُس انسان کی تعریف کی ہے جو اپنی زبان سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اس کی زندگی میں اس کے قرار کے مطابق عمل بھی ہو اور وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حقدار بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اس کو اپنے اوپر لازم سمجھتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہیں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی زندگی میں اس کا عملی اہتمام بھی ہو اور زبانی قرار بھی ہو یہ تین چیزیں جس انسان کی زندگی میں جمع ہو جائیں واقعی ایسا انسان اس لاحق ہے کہ اس کے اقوال کو اللہ تعالیٰ سراہے اس کے اقوال کو اللہ تعالیٰ قیمتی مانے ابن قطیر نے اور دیگر علماء نے اس آیت کے ذمن میں بات کہی ہے کہ باد سلف کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت معزم کے سلسلے میں نازل ہوئی نماز کے لیے اذان دینے والے جس کو معذن ہم کہتے ہیں بہت سارے لوگ غلط طور پر معازن کہتے ہیں تو ان معذین کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی اگرچہ ابن کثیر رحمتہ اللہ نے ترجیح اس کو دی ہے کہ اس میں معازن بھی شامل ہیں لیکن یہ آیت عام ہے اور اس میں ہر وہ انسان داخل ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی اس دعوت کے مطابق عمل کرتا ہے اس لیے کہ آیت علماء نے کہا کہ مکی ہے اور مکہ میں اذان کا اہتمام نہیں تھا اگرچہ اس آیت میں اذان دینے والا بھی داخل ہے لیکن یہ اذان دینے والے کے لیے خاص نہیں ہے کیونکہ اذان دینے والا بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت بلکہ افضل العبادات کی طرف بلاتا ہے ایک انسان جب اذان دیتا ہے تو اللہ کے بندوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے اور نماز کی دعوت دینے سے پہلے پہ وہ اپنی زندگی کے اعتبار سے اپنی ذات کے اعتبار سے توحید اور رسالت دونوں کی گواہی دیتا ہے وہ اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے وہ قال ان مسلمین ایک آدمی کو مسلمان بننے کے لیے اپنی اسلام کی گواہی دینے کے لیے دو چیزوں کا اظہار کرنا پڑتا ہے ایک اللہ تعالی کی توحید اور دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالس ان دو چیزوں کی گواہی دینا ایک آدمی کو مسلمان بناتا ہے اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے اطراف پورا دین گھومتا ہے یا یہ پورا دین ان دو چیزوں کی تشریح ہے اس لیے کہ پورے دین میں دو چیزیں ہیں بندگی اللہ کی اور اس بندگی میں طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی عبادت میں آزادی کی بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کی جائے تو معذن جب اذان دیتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے توحید کا اقرار کرتا ہے رسالت کی گواہی دیتا ہے لوگوں کو فلاح کی طرف اور فلاح کی طرف بلاتا ہے نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف بلاتا ہے تو شہادتین کی اقرار کے بعد وہ لوگوں کو نماز جو ساری عبادات میں سارے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے اس عمل کی طرف بلاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خیر جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں نماز سب سے بہتر عمل ہے تو اس اعتبار سے ساری عبادات میں سب سے افضل عمل سب سے افضل عبادت اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی پوچھ ہونے والی ہے جو ساری زندگی کو سنوارنے والا عمل ہے اور جس کے بگاڑ سے پورا دین بگڑ جاتا ہے تو ایسے عمل کی طرف ایسے عمل کی طرف دعوت دینا بلا شبہ بہت عظیم شان عمل ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں معذین کی اور اذان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو واقعی شریعت میں ہے اسلام میں دین میں اذان اور معذین کا جو مقام ہے جو اس کی عظمت ہے جو اس کی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں نہیں ہے ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے یہ وہ آدمی کرے گا کہ جس کو کچھ کام نہیں ہے اور یہ کام کرنے والا ویسے بھی تیم کی نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن کیا واقعی اللہ کے ہاں بھی ایسا معاملہ ہے اللہ کے ہاں اس کے بلیکس معاملہ ہے اذان بہت قیمتی عمل ہے معذن بہت تیم کی شخص ہے آئیے دیکھتے ہیں اسلام میں اذان کی مشروعیت کے بارے میں شریعت میں اس کا کیا مقام ہے اذان کی کیا فضیلت ہے اور اسی طرح سے معذم کی کیا فضیلت ہے اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں کہ آزاد کا جواب کس طرح سے دیا جائے قرآن کریم میں ازان کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اور جب تم نماز کے لیے ندا لگاتے ہو نماز کے لیے پکارتے ہو یعنی پکارنے والا معذم پکارتا ہے اتنا قدو ہے حضوبہ یہ اہل کتاب یہ مشرقین یہ کفار یہ منافقین اس اذان کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں مذاق بناتے ہیں اس کی ہنسی اڑاتے ہیں اذان کے بارے میں وہ مذاق اس کو اذان کو مذاق بناتے ہیں ظاہر کبھی قوم اللہ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے ایک انسان اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت کی دعوت کا مذاق اڑائے اس بات کی علامت ہے کہ اس کی عقل صحیح نہیں ہے یہ آدمی عقل سے آری انسان ہے یا یہ آدمی عقل رکھنے کے باوجود بے عقل ہے یہ آدمی جاہل ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ندا لگاتے ہو نماز کے لیے تو اس سے علما نے یہی کہا کہ مراد نماز کے لیے اذان دینا ہے یا مراد اذان ہے اور یصر الماعیدہ کی آیت نمبر اٹھاون ہے اسی طرح سے جمعہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو جب ندا لگائے جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو تم ذکر کی طرف اللہ کی یاد کی طرف لبکو اور تجارت چھوڑ دو اور اپنا بیچنا چھوڑ دو ظالکم خیرالکم انکن تم تعلمون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر واقعی تم سمجھو اگر تمہیں واقعی علم ہے تو تمہارے یہ زیادہ بہتر ہے اس تجارت کے مقابلے میں جس میں تم پھنس کی عبادت کو ضائع کرو گے تو اس آیت میں یہ سورہ الجمعہ کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادا ندی علیہ اللہ یوم جمع کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ندا لگائی جائے تو قرآن میں اس کو ندا کہا گیا ہے ندا کے معنی پکار کے ہوتے ہیں اسی طرح سے ادام کے معنی بھی پکارنے کے ہوتے ہیں تو یہاں پر قرآن کی ان دو آیتوں میں اور اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اذان کی سرحد یا اشارے کے اعتبار سے اذان کا ذکر کیا ہے تو ان دو آیتوں سے معلوم ہے کہ خود قرآن میں بھی اذان کا ذکر ہے آئیے دیکھتے ہیں اذان کس طرح سے میں ہوئی اذان کی شروعات کیسے ہوئی عبداللہ ابن زید ابن اب جبی کہتے ہیں اس کہ صحابی ہیں کہ لما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ناخوشی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس کے بنانے کا حکم دے دیا ناقوس جو نسار عبادت کے لیے جس جس کو کہتے ہیں بڑی گھنٹی ہوتی ہے اس کو بجاجتے ہیں تو آواز اس سے آتی ہے تو اس طرح کا جرس بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش اجازت دے دی, دی جلاح تاکہ اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے ابھی میں سویا ہوا تھا میرے خاند میں ایک آدمی آیاخوشی اس کے ہاتھ میں وہ ناقوس یا وہ جرد یا وہ گھنٹی تھی عبداللہ اصی الناخوس میں نے سکھا اللہ کے بندے ناقص بیچے گا کالا تب نبی جی اس نے کہا کیا کرو گے اس کا پکل تو نو بہ الافلا میں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے لوگوں کو اس سے بلائیں گے کالا خیریند اس شخص نے کہا اس سے بہتر چیز تم کو میں بتاؤں کیا میں تم کو اس سے اور بہتر کچھ چیز بتاؤں جس سے تم نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرو پکل بلا میں نے کہا بالکل کالہ الله چکول الله اکبر الله اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشحد اللہ الہ اللہ اشحد اللہ الہ الله اشحد الن محمد رسول الله اشحد اللہ محمد على اللہ حل صلاح صلاح فلاح على فلاح الله اکبر الله اکبر لا الہ الا اللہ. اس نے اذان کے جو الفاظ آج ہم لوگ کہتے ہیں پورے الفاظ اس نے کہا کہ اس سے بہتر بتاؤ کو اس سے بہتر یہ الفاظ ہے کہ تو یوں کہے. تم یوں کہو. یہ اذان تمہارے بھی یہ طریقہ نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے بہتر ہے کچھ وقت وہ رکا اور پھر اس نے پھر کہا ہٹ کے جگہ چھوڑ کے کہا وہ تقول اکمت صلیب <الصلاة> جب تم نماز کے لیے اقامت دو تو یوں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ الہ اللہ اشد الحمد رسول اللہ قد قامت صلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کہ جب تم اقامت ہو اس طرح سے کو جیسے ہمارے اقامت قامت دی جاتی ہیں جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا خواب میں, میں نے آپ سے بیان کیا آپ نے کہا یہ خواب حق ہے ان شاء اللہ فقما بلال علیہ ماحذ تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو تم نے دیکھا ہے وہ الفاظ ایک کے بعد ایک ان کو بیان کرتے چلے جاؤ القا کرتے چلے جاؤ فلی بن اور بلال ان کلمات کے مطابق اذان دیتے رہیں فَإِنَّهُ أَنْدَى <مِّنكا> اس لئے کہ بلال آواز میں تم سے اونچے بلال کی آواز کیسی ہے تم سے اونچی آواز ہے ازان میں مقصود لوگوں تک آواز پہنچانا ہے اور ان کی آواز تم سے زیادہ اونچی ہے تو ان کو اذان دینے کے لیے تو میں بلال رضی اللہ تعالی کے ساتھ کھڑا ہوا اور میں ان کو اذان کے کلمات جو میں نے دیکھے تھے کہتا گیا اور وہ دیتے گئے قال عمر بن, بن اپنے گھر میںادٹتے ہوئے اس کو باہر نکلے اور اس ذات کی قسم اے اللہ کے رسول جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے لقی تو جیسا انہوں نے خواب دیکھا ہے ایسا خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں ایک روایت میں کہ بیس دن پہلے دیکھ چکے تھے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما تعریف تو بس اللہ ہی کے لیے ہے یعنی الحمدللہ یعنی انہوں نے بھی دیکھا تم نے بھی دیکھا تو اس کے حق ہونے کا اطمینان اور زیادہ بڑھ گیا تو اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے شیخ الالبانی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نمبر ایک کہ اذان کا مقصود اذان کا مقصود مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کرنا تھا اور اس کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا مختلف رائے آئیں کسی نے کہا جھنڈا لگانا چاہیے کسی نے کہا آگ جلانا چاہیے کسی نے کہا وہ جو یعنی یہودیوں کا جو سینگ جیسا ہوتا ہے اس میں تھوک ماری جائے کسی نے کہا گھنٹی بجائی جائے آپ کا اطمینان اس پر ہوا کہ ٹھیک ہے ناخوش ہی اس کے لئے بنایا جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن پھر بھی آپ کو اس پر اطمینان نہیں تھا خواب میں صحابی نے دیکھا ایک آدمی آئے ناخوش اس کے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے کہا کہ تم بیچو گے, کو اس, گے اس کو اس نے پورا قصہ یہ حدیث کا جو ہمارے سامنے آیا اس آدمی نے اذان کے الفاظ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائے اور نہ صرف اذان بلکہ اقامت بھی سکھائی یہ صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نہیں کہ خود جا کے اذان دینا شروع کر دیا بلکہ خواب کس پر پیش کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے آج بھی اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کو بھی اپنا خواب سنت پر پیش کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بات دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں فیصلے کے لیے آپ کی قائم مقام سنت ہے آپ نے جو تعلیمات بھی ہیں وہ آپ کی آپ کی غیر موجودگی میں اس کی روشنی میں خواب کو اس پر پیش کیا جائے گا اور وہ حق نکلے تو حق ورنہ باطل ہے تو یہ اذان کی شروعات ہے اگر وقت زیادہ ہوتا تو تفصیل سے جو مثبت مثال علماء نے ذکر کیے ہیں اس کو بھی دیکھتے لیکن اتنا کافی ہے اس لیے کہ ہم کو اذان کی فضیلت اور معذم کی فضیلت دیکھنا ہے آئیے دیکھتے ہیں اذان کی فضیلت کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ازان سے شیطان بھاگتا ہے اور گھبرا کے بھاگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نہ شیتان ادا اب خلا احال لہو لا يسمع دن جب ازان دی جاتی ہے اور شیطان ازان سنتا ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے شیطان جب ازان سنتا ہے تو اس کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ گھبرا کے بھاگتا ہے فکا رجوس کہ جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر واپس شیطان آتا ہے اور لوگوں کو وسو ڈالنا شروع کرتا ہے فعیداسم یا بر حق اے جب پھر سے اقامت دی جاتی ہے نماز کے لیے پھر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور یہاں تک اتنا دور جاتا ہے کہ اس کو اذان کی اقامت کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے حق العم سو جب اقامت کی آواز نہیں آتی ہے پھر واپس آتا ہے فعید اصا رہ جائے جب معذم اور اقامت دینے والا مقیم جب اقامت سے رک جاتا ہے ختم ہو جاتی ہے واپس لوٹتا ہے پھر سے وہ سے ڈالنا شروع کرتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اذان شیطان پر بہت بھاری ہے اس میں اللہ کی بڑائی ہے توحید کا اقرار ہے رسالت کا اقرار ہے اور لوگوں کو صلاح اور فلاح کی طرف دعوت ہے اس میں پھر عقید میں تقبیر ہے اور اس پر توحید کے کلمات پر اس کا اختتام ہے تو اذان شیطان پر بڑی بھاری ہے اذان میں دونوں چیزوں کرد ہے جو شیطان عمل کو برباد کرنے کے لیے لوگوں میں ڈالتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے عمل کو برباد کرتی ہیں ایک سارے عمل کو برباد کرتی ہے اور دوسری وہ جو جس عمل میں شریک ہو جائے اس عمل کو برباد کر دیتی ہے شرک ل ان اشور عمل اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا اور بدات من عمل عمل امرونا پاؤ رد جو ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ رد ہو جائے گا تو شرک سے سارے امل برباد ہوتے ہیں اور بداعت سے وہ عمل برباد ہوتا ہے جس میں بداعت شامل ہو جاتی ہے تو اذان میں آپ دیکھیے توحید کا اقرار ہے رسالت کا اقرار ہے پھر قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھو گی اور نماز صحیح نکلی تو آدمی کے سارے امال صحیح نکلیں گے تو امال کے سدھار نماز میں ہے اور امال کا بگاڑ نماز کے بگاڑ میں ہے تو اعمال کی بربادی کے اعتبار سے سارے مسائل کا حل اس میں شیتان نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں کے امان سنیں اور اس پر یہ دعوت بڑی بھاری اور اس میں اللہ کا ذکر ہے شیتان پر اللہ کا ذکر اللہ کی بڑائی توحید اور یہ ساری چیزیں بڑی بھاری ہے بھاگ کھڑا ہوتا ہے ہوا نکل جاتی ہے اس سے اور جیسی اذان رکتی ہے پھر آتا ہے پھر یہ قامت ہوتی پھر بھاگتا ہے پھر یہ قامت رکتی, رکتی ہے پھر آتا ہے آپ سوچیے ایک قامت ختم ہوتی ہے پھر آتا ہے آپ سوچی شیطان آ جاتا ہے اقامت جب رک جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو شیطان آتا ہے لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو پھر بھی گھروں میں رہتے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے آپ سوچی وہ ڈیوٹی پہ کتنا پابند ہے لیکن یہ وہ اپنے باطن میں وسو ڈالنے کے لیے آنے میں کتنا پابند ہے اقامت رکتے ہی پھر سے آتا ہے اتنی گھبراہٹ کے باوجود اتنا ڈینجر معاملہ ہے ہَا نکل جاتی پھر بھاگتا ہے لیکن کام نہیں چھوڑتا ہے جیسے یہ ختم ہوئی چلو بھئی واپس سے کام پہ جانا ہے اپنے کو پھر سے مسجد میں آ کے وہ سو سے ڈالتا ہے حدیث میں کہ اگر نماز میں سپوں میں خلل ہو تو شیطان اس میں داخل ہوتا ہے چھوڑتا نہیں ہے شیطان تک مسجد میں آ جائے مسلمان نہ آئے کیسا مسلمان ہے اور پھر شیطان پر لانت کرنا اور شیطان کو برا بولنا کیا فائدے ہے تو کام میں اس سے اچھا بن کے دکھا اس پہ لانت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بلکہ اس کو بار بار لانت کرنے سے اس کو لگتا ہے میرا امپورٹنس ہے اس پر لانت کرنے اس کو گالی دینے سے کیا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہاں میرے اثر سے بھی کچھ ہوتا ہے میرا بھی کچھ دخل ہے اسی لیے حدیث میں کہ اگر آدمی گر جائے تو شیطان کو برا نہیں کہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ شیطان پر ازان بڑی بھاری ہے نمبر دو ازان اتنی اتنا افضل عمل ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو آپس میں لڑ پڑیں گے کہ میں اذان دوں گا میں ازان دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما علم سمافی الاول اگر لوگوں کو واقعی پتا لگے معلوم ہو جائے کہ اذان میں اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے اذان دینے میں اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کیا ثواب ہے اگر واقعی لوگوں کو معلوم ہو جائے تم علم جدو الاسطی لستا پھر انہیں یہ بھی معلوم ہو کہ ہم کو جگہ ملنے والی نہیں پہلی صف میں اور اذان کا موقع نہیں مل سکتا ہے اور مجبوراً اس کو یہ کرنا پڑے کہ قرآن داوی ہو جیسے ہمارا چٹھی بنا کے ڈالتے ہیں جس کا نام نکلے گا وہ اذان دے گا یا وہ پہلی صف میں آئے گا اگر سارے کے سارے لوگ تیار ہو جائیں سارے اذان تو نہیں دے سکتے ہیں اذان کو کتنے لوگ دیں گے اور لوگوں میں اگر یہ ہو جائے کہ اگر میں ازان دینا چاہتا ہوں وہ کہ میں ازان وہ کہے میں ازان ایسا ہو جائے گا اور اس کی نوبت یہاں تک آ جائے کہ ٹھیک ہے بھائی قرآن قرآن دازی کرو جس کا نام نکلے گا وہ ازان دے گا قرآن دازی کرو جس کا نام نکلے گا وہ پہلی سف میں آئے گا تو لوگ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے ہاں چٹھی ڈالو ہم لوگوں کا نام آنا چاہیے ایسے ہم نہیں چھوڑیں گے ایسے ہم کسی اور کو ازان دینے کا موقع نہیں دیں گے اتنا ثواب ہے کہ اگر قرآن یعنی ازان کا ادر معلوم ہو جائے قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی اور لوگ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے رواج کیا ہے نمبر تین بارہ سال تک اگر کوئی آدمی اذان دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اگر ایک آدمی بارہ سال تک ازان دے دے اس کے لیے جنت کیا ہو جاتی ہے واجب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابشرتن و جب ات لہو جن جو آدمی بارہ سال تک اذان دے تو اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے یقیناً وہ جنت میں جائے گا وہ خوب نہ اور اس کی اذان کے بدلے میں اس کی اذان کے نتیجے میں اس کی اذان پر ہر دن اس کے لیے ساٹھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں سلاۃ نہ اور اقامت کے بدلے تیس نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں اس کو ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور صحیح الجام صغیر میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر بارہ سال تک ایک آدمی اذان دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے پکا اور جنت میں جائے گا سہرا میں یا ایسے ایسی جنگل یا بیابان میں اگر کوئی اذان دیتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے اقبا ابن عام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا یعجب ربکم من رائع غنم فی رأسی شضیت بجبلی یعجب انو بصلاة ویسلی اللہ تعالی بکریوں کے چروائے سے جو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر عظام دیتا ہے اور نماغ پڑتا ہے تعجب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت سراہتا ہے اس بندے کو میرے دیکھو یقین یہ اذام بھی دیتا ہے اور نماز کے لیے کامت بھی کہتا ہے یا خاف اس کو یہ چیز محض میرے ڈر پر ڈر سے آمادہ کرتی یعنی میرا ڈر اس کو اس پر آمادہ کیے ہوئے ہے کب غفر خلیاب دی و ادخل تو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا اکیلا آدمی ہیں علما نے کہا ہوتا ہے کہ اگر جنگل بیابان سہارا میں اکیلا آدمی ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے لازم نہیں ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ اذام دے اور اقامت دے. اکیلا آدمی بھی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اذان اقامت دے اس ایسی جگہ پر جہاں پر اذان اقامت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر بستی میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو علماء میں اختلاف ہے بعض علماء نے کہا کہ اس کو اذان اور اقامت دونوں دینا چاہیے لیکن راز قول یہ ہے کہ بستی میں اگر اان ہوتی ہے تو اس کے لیے اقامت کافی ہے اگر وہ بھی نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس حدیث کو امام احمد ابود نس ابن اقبال اور بیقی نے کے حدیث صحیح ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکیلا آدمی جب اذان اور اقامت دے کر نماز پڑھتا ہے جنگل بیابان میں تو اللہ تعالیٰ اس پر تعجب کرتا ہے اس کی مغفرت کرتا ہے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے مزید آپ دیکھیں کیا اس بارے میں فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا کان رج اور ایک آدمی ایک ایسی جگہ پہ ہو بنجر جگہ ہے یا ایک دم بیابان ہے ایک دم یعنی جنگل وغیرہ میں ہے ایسی جگہ پر ہے فحا نصی صلاح نماز کا وقت آ جائے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے فعلم فل تیم اگر پانی نہ ملے تیمم کر لے فن اقام اگر وہ اقامت دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے اس کے نماز پڑھتے ہیں قام ہوں معه ہوں اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ ان اور اگر وہ اقامت کے ساتھ ساتھ اذان بھی دے لے اذان بھی اس لیے معلوم ہے کہ اذان واجب اس وقت نہیں ہے مستحب ہے اگر وہ اقامت اور اذان دونوں دیتا ہے یعنی اذان اور اقامت دونوں دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کے فرشتوں میں سے اللہ کے لشکر میں سے اتنے فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ جس کا سرا دکھائی نہیں دے گا اتنی دور تک فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے کتنے فرشتے معلوم ہے کسی کو نہیں ہے تو اس کے ساتھ اتنے فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کب جب وہ ایسی جگہ پر جہاں آبادی نہیں اکیلا اذان دیتا ہے اقامت کہتا ہے نماز پڑھتا ہے اس حدیث کو امام اقبرانی نے اور اسی طرح سے امام عبدالرزا نے مصنف میں روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سہارا وغیرہ میں بھی اذان اور اقامت دینا چاہیے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے چاہے اکیلا آدمی ہو اکیلا نماز پڑھے آدمی نے سوچے کون آنے والا نماز کے لیے اذان تو نماز کو بلانے کے لیے یہاں تو کوئی آنے کے چانسز دکھائی نہیں دیتے کوئی آنے کا موقع نہیں ہے میں اکیلا ہی ہوں اکیلا ہی صحیح وہ اکیلا ہے وہ اکیلا انسانوں کے اعتبار سے لیکن اگر فرشتوں کے بارے میں دیکھیں فرشتے ہر جگہ کئی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں تو فرشتوں کے اعتبار سے اس کے ساتھ بھی کم سے کم دو فرشتے تو ہیں اور اس کے علاوہ فرشتے جو بھی زمین میں اللہ کے حکام کی تعمیل میں ہوتے ہیں اللہ جن کو چاہتا ہے اس کے پیچھے کر دیتا ہے وہ اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے آئیے اب دیکھتے ہیں معاذین کی کیا قبیلت مؤذن اللہ کا داعی آپ نے ایت شروع میں سنی ومن احسن قولا ممن داعی الى الله اللہ تعالی قران کریم میں فرماتا اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں قابد بن عجر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان ان اعماءۃ النبي صلی اللہ علیہ ایک نابینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے پاس ائے میرا حالی یہ ہے کہ مجھ کو بعض اوقات لانے والا نہیں ملتا ہے میں اندھا انسان ہوں نابینا ہوں اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے اور اذان سننے آتی ہے لیکن مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے اکیلا ہوں کیا کروں فم سنب دلہ سما سمعت سمعت جب تم اذان کی آواز سنو تو اللہ کے دائی کی پکار پر آؤ تو یہاں پر آپ نے موزن کو کیا کہا دائی اللہ اللہ کا دائی تو مؤزن کون ہے اللہ کا دائی اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کیا ہوا وہ دعوت دینے والا دائی ہے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کا لفظ صرف غیر مسلموں کے ساتھ خاص کرنا بدات ہے اس کو یاد رکھیں بعدوں کا کہنا کیا ہے دعوت غیر مسلمانوں کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے کیا ہے اصلاح اس طرح کی تفریق سلق میں کہیں نہیں ملتی ہے اور یہ حدیث اس کا انکار کرتی ہے اس لیے کہ اذان کس کے لیے ہے مشرقین اور کپار کے لیے ہے اہل کتاب کے لیے ہے نہیں ازان کا مشورہ کس کے لیے ہوا نماز کے لیے مسلمانوں کو کیسے جمع کیا جائے تو اذان مسلمانوں کے لیے ہے اگرچہ اس کا فائدہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہو سکتا ہے لیکن اصلن اذان کا مقصود مسلمانوں کو جمع کرنا ہے لہذا یہاں پر کو کیا کہا گیا کہا جن اللہ اللہ کے داعی کی پکار پر مسجد میں تم نماز کے لیے آؤ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے اس کو امام اکتبرانی نے روایت کیا ہے القبیر میں اور شیخ البانی نے شیخ الجام سعیب نے اس کو صحیح کہا ہے تو اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ معاذ اللہ کا دائی ہے نمبر دو معاذم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مغفرت کی دعا کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں <تصفيق> الامام ضامن والمؤذن مؤتمن امام ضامن ہے امام ضامن کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ضمانت کی ہے لوگوں کی نماز کی کہ یہ قرت کرتا ہے لوگوں کو قرت کرنے کی اس کے پیچھے ضرورت نہیں تھی وہ چورے پاتے ہاتھیں اور یہ نماز پڑھاتا ہے اس کی اس کا سسرا دوسروں کے کی لیے کیا ہے کافی ہے اور اگر یہ بھولے سے اگر اس کی وضو میں کوئی غلطی ہو جائے اور یہ بھول کے بے وضو نماز پڑھ لے مثلا اور اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ لیں اب لوگوں کو نماز کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنی نماز دہرا سب کی طرف سے کافی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے نماز پڑھی اور غسل نہیں کیا تھا بھول گئے تھے بعد میں یاد آیا پوری جماعت پیچھے نماز پڑھی ہے اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا تم لوگ چلے جاؤ یعنی ان کے نماز پڑھنا ان کا پڑھنا ان کی طرف سے کافی ہے تو امام ضامن ہے یعنی دوسروں کی نماز کی ضمانت کس نے لی ہے امام اس کے اوپر ذمہ داری کی اس کی نماز صحیح ہوگی پیچھے والوں کا معاملہ صحیح ہوگا تو اس کی نماز دوسروں کے لیے یہ دوسروں کے لیے ضامن ہے اور المعدن اور مؤذن مؤتمن ہے مؤذن امانت ہوا انسان ہے وہ امین ہے اس کو امانت سونپی ہوئی لوگوں کی عبادت کے اوقات کے اعتبار سے اللہ ارشد ومعدنی اماموں کو رہبری دے حق کی توفیق دے صحیح چیز کی توفیق دے اور واغفر للمؤذنین اور ازام دینے والے مؤذن ان کے معقلت فرماؤں امام ابو داوت ترمیدی محبان اور بیقین اس کا روایت کیا اور یہ حدیث صحیحہ سے صحیح جامل شغیر میں ہے. اسی طرح سے مؤذن امت کے امین ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤذنون امناء المسلمین علا فقرهم وصحوریهم مؤذن مسلمانوں کے امین ہیں امانت دار لوگ ہیں کس چیز پر اعلیٰ فطوری ہند و سوری مسلمانوں کی افطار اور ان کی شہری کے معاملے میں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا شہری کا وقت ختم ہو گیا معاذن کیا کرتا تھا اذان دیتا تھا اسی طرح سے روزے کا وقت ختم ہو گیا یعنی سورج ڈوب گیا معاذن کیا کرتا تھا اذان دیتا تھا اور اس کی اذان سے معلوم ہو جاتا تھا شہری کا وقت ختم یا افطار کا وقت شروع روزے کا وقت ختم تو لوگوں کی فطر اور سحور لوگوں کی افطار اور سہری کی کس کو سونپی گئی ہے معذیم کی اذان سے معلوم ہوگا اگلا بے احتیاطی کرے گا لوگوں کا کیا خراب ہو جائے گا روزہ وقت سے پہلے اذان دے دیا تو کیا ہو گیا غلط ہو گیا تو اسی طرح سے معذم کی اذان سے شہری اور افطار کا وقت لوگوں کو معلوم ہوتا ہے آج تو ایسے بہت سارے معازن کیسے کرتے ہیں بہت ساری مسجدوں میں شہری کا وقت ختم ہونے کے لیے دس منٹ باقی ہے نو منٹ باقی ہے آٹھ منٹ باقی ہے جیسے کوئی راکٹ چھوٹنے والا ہے یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے خاص طور سے اس دور میں جب کہ لوگوں کے پاس گھڑیاں ہیں موبائل میں ہر ایک کے پاس گھڑی ہے کیا ضرورت ہے اس چیز کی اذان ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ ختم تو یہ معذم امین ہے لوگوں کے روزے کے معاملات کے. لیکن محض روزے کے معاملے میں نہیں بلکہ نماز کے معاملے میں بھی امانت دار ہے آپ نے فرمایا امانا المسلمین اللہ و المؤذنون لوگوں کی نماز اور ان کی سحری کے معاملے میں مسلمانوں کے امین ہیں. ان کو کیا قرار دیا کیا لقب دیا گیا مسلمانوں کے امیر یہ امانت لوگ ہیں مسلمانوں کی روزے کی نماز کی امانت ان کو سونپی گئی ہے اس کو, اس کو امام البہتی نے اپنی سنن میں روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی سرجام صدیم میں موجود ہے نمبر چار جہاں تک مزین کی آواز پہنچتی ہے اس, اس مقدار میں اس کی مفسترت ہوتی ہے محضن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اتنی اللہ اس کی مقصرت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغفر له جتنی اونچی آواز میں وہ اذان دیتا ہے اسی کے بقدر اس کی مقصرت ہوتی ہے معلوم ہوا کہ محض کی آواز کیا ہونا چاہیے پچی ہونا چاہیے آج اس چیز کی, کی اتنی ضرورت نہیں کیوں ہمارے لاؤڈ سپیکر وغیرہ کی وجہ سے یہ یعنی موازن کو اتنی تکلیف نہیں ہے کہ آواز جہاں تک اس کی پہنچے گی اتنی اس کو مغفرت اس کی مغفرت ہوگی وہ سب وہ کلک بن ویلی اور, اور سو کی چیز جس تک اس کی آواز پہنچتی ہے اور جو اس کو سنتا ہے یہ سب کے سب اس کی تصدیق کرتے ہیں چرند پرند جاندار پرندے پیڑ پودے پتھر گیلی سوکھی ہر چیز جس تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہ اس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے گواہ بنیں گے کب قیامت کے دن اس حدیث کو امام احمد نے روایت کے اور تیل جامع میں حدیث موجود ہے دوسری حدیث میں پانچ آپ فرماتے ہیں کہ معذین کے لیے تمام چیزیں گواہ بنیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معزم کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے چاہے اس کی آواز کو جن سنے یا انسان سنے یا کوئی اور چیز قیامت کے دن وہ معزم کے گواہ بنیں گے جو بھی انسان جن یا کوئی اور مخلوق جو مزم کی آواز سنتی ہے قیامت کے دن کیا کریں گے معزم کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے توحید کے کلمے رسالت کے کلمے اور نماز کی دعوت دی تھی لوگوں کو نماز کے لیے بلایا تھا لوگوں کو کامیابی کی طرف بلایا تھا اللہ کی بڑا کی تھی تو معذین کے لیے گواہ بنیں گے انسان جن اور تمام جو بھی مخلوق جس تک آواز جاتی ہے اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے نمبر الخاری قیامت کے دن معزن کی گردن اونچی ہوگی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ کا روایت موجود ہے عیسا ابن طلحہ کہتے ہیں اندہ ابن ابی میں معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی کے پاس موجود تھا فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ ان کے پاس معاویہ آیا ان کو نماز کے لئے بلانے کے لئے فقال معاویہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیام حضرت معاویہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن معاویہ اونچی گردن والے ہوں گے قیامت کے دن اونچی گردن والے ہوں گے نمبر ایک مزین اونچی گردن والے ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمت کا شوق ان کو اتنا ہوگا کہ جیسے آدمی کچھ دیکھنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے گردن ایک بھیڑ ہے مثلا اور کچھ بٹ رہا ہے بچوں کو بٹری مٹھائی کلاس روم میں بچے کیا کرتے ہیں گردن اونچی کر کے دیکھتے ہیں کس کو کیا مل رہا ہے اور کیا کیا ملنے والا ہے تو گردن اونچی کرنا کا کرنے کا معنی ہے کہ شوق کی وجہ سے جو اللہ کی رحمت ان کے لیے ہوگی اللہ کی نعمتیں ان کے لیے ہوں گی تو ان کی گردنیں کیا ہوں گی اونچی پہلا مانا نمبر دو عرب میں اونچی گردن سرداری کے لیے بھی ذکر ہوتی ہے اس لیے امام نوی کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کے مقابلے میں سردارین کو نصیب ہوگی تو اونچی گردن والا اس لیے کہا گیا نمبر تین قیامت کے دن لوگ پسینے میں ہوں گے تو معذن جو ہے اس کے لیے گردن اونچی ہوگی تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ پسینے میں اس کی گردن کیا ہوگی اگر گناہ بھی اس کے ہیں تو کیا ہوگا اس کی گردن اونچی ہونے کی وجہ سے پسینے میں وہ ڈوبے گا نہیں ہر آدمی اپنے گنا کے بقدر کیا ہوگا پسینے میں قیامت کے دن ڈوبا ہوا ہوگا کسی کا ٹکن تک کسی کا گھٹنے تک کسی کا کمر تک کسی کو اس کی اس کے پسینے نے لگام لگائی ہوئی تک نہ ہوگا ناک تک تو معذم کیا ہوگا اونچی گردن والا ہوگا اس کو کوئی نقصان اس سے نہیں ہوگا تو کئی مانا علماء نے اس کے ذکر کیے ہیں اور امام انی نے اسی طرح سے سیوتی وغیرہ نے اس کی تشریح میں باتیں بیان کی ہیں تو معذم قیامت کے دن اونچی گردن والے ہوں گے نمبر سات جو آدمی یقین کے ساتھ اذان دے یعنی جو جو جملے اس میں کہہ رہا ہے اس ان باتوں کا یقین بھی اس کے دل میں ہو اس کی کیا فضیلت ہے ابو رضی اللہ عن فرماتے ہیں کننا رسول نما صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فقام بلال حضرت بلال کھڑے ہوئے ازان دینے کے لیے فلما سکا جب ازان دے کر وہ چپ ہو گئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال مثل هذا یقیناً دخل الجنہ جس آدمی نے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہیں وہ جنتی ہو گیا جس آدمی نے یقین کے ساتھ اذان کے کلمات کہیں وہ جنتی ہو گیا وہ جنت میں داخل ضرور ضرور ہو گا اس حدیث کو امام احمد نسی ابن حبان حاکم اور بےقی نے روایت کیا ہے اور شیخ الابانی نے اس کو حسن کہا ہے سنن السائی کی تحقیق میں نمبر آٹھ معذن کو نمازیوں کے بقدر اجر ملتا ہے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں سب کا ثواب اس کو ملتا کیا بات ہے آپ سوچیے اگر مان لیجئے ایک آدمی حرم میں معازن ہے اور حج کے موسم میں کیا ثواب اس کا ہوگا کتنے لاکھ لوگ نماز پڑھتے ہیں ہر ہر نماز میں سب کا ثواب اس کو جائے گا مسجد میں مان لیجئے سو آدمی نماز کے لیے آتے ہیں تو ایک ایک نماز میں کتنی نمازوں کا ثواب مل رہا ہے اس کو سو لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں ازان اذان کوئی بڑا کام نہیں ہے اذان کوئی بڑا کام نہیں ہے سب کی نمازوں کا ثواب اس کو ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤذن یغفر پل مد اوتی ایک مزم کو اس کی آواز کے اونچا ہونے یا اس کی آواز کے پہنچ تک اس کی مغفرت ہوتی ہے جتنی آواز پہنچتی ہے جتنی اونچی آواز ہوتی ہے اتنی زیادہ مغفرت ہوتی ہے وہ مِثْلُ روح مَنْ صَلَّى ریم اور اس کا عزر کیا ہے جتنے لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھیں سب کا اضر اس کو ملتا ہے اتنا اضر اس کو ملتا ہے یعنی ان کا لے کے اس کو نہیں دیتے ہیں کہ ہم نماز کو ہمارا کیا فائدہ ظاہرہ تو مؤذن کو چلا گیا ایسا نہیں ہر میں کیا آ رہا ہے وہ اجرو مسل و اجر اس کا اجر ویسے ہی ہے جیسے اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا اجر ہے یعنی ان سب کے مثل اس کو عزر ملتا ہے اتنا ثواب اس کو ملتا ہے اس کو امام سورانی نے روایت کیا اور یہ حدیث سید جامع صغیر میں ہے شیخ الابانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو یہ معذن کے ثواب کا حال ہے آپ سوچیں کہ اذان دینا کتنا بڑا عمل ہے اور یقیناً جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی آپ نے کہا کہ اگر واقعی لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اذان کا کیا آجر ہے تو وہ لڑ پڑیں گے اور یہاں تک کہ اپنا موقع نہیں چھوڑیں گے کہ ان کا نام پورے میں نہیں آئے یعنی ان کو چٹھی بھی ڈال کے میں اذان دوں گا کرنا پڑے تو جس کا نام آئے گا وہ اذان دے گا اگر یہ نوبت آ جائے تو واقعی نوبت آئے گی اگر واقعی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کا ادر کتنا ہے ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اذان کا جواب کیسے دیا جائے اور اس کا کیا سواب ہے اس کے تعلق سے کیا کام ہے نمبر ایک اذان کا جواب کیسے دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال ادا اللہ اکبر اللہ اکبر فقال احدكم اللہ اکبر اللہ اکبر جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم میں سے بھی ہر ایک کو کہنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر یا تم میں سے کوئی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تمنا کالا اشحد اللہ الہ الا اللہ کالا اشحد اللہ اللہ جب معزم تو تم میں سے ہر آدمی کو کیا کہنا چاہیے اشحد اللہ الہ الا اللہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معذم کے ساتھ ساتھ جواب دینا چاہیے ٹوٹل جواب نہیں ہے یعنی پوری اذان ہو گئی اس کے بعد پھر یہ پوری اذان کا جواب دے یہ طریقہ نہیں طریقہ کیا ہے جیسے جیسے وہ کلمات کہے گا ویسے ویسے یہ بھی کلمات کہے گا اور پہلے دو اللہ اکبر ساتھ میں کہے گا پھر دوسرے ساتھ میں کہے گا یعنی اللہ اکبر اللہ اکثر نہیں کرے گا کیسے کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی یہ دونوں جوڑ کے کہے گا اس لیے حدیث میں بھی کیسے آ رہا ہے جب ماضی اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تم بھی کیا کہو گے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جب وہ اشد اللہ الا اللہ کہے گا وہ ایک بار کہے گا تم بھی کیا کہو گے اشد اللہ الا اللہ پھر جب وہ کہے گا اشد اللہ محمد رسول اللہ تمال اشد اللہ محمد رسول اللہ کال اشد اللہ محمد رسول اللہ جیسے مازن کہے گا ویسے تم بھی کہو گے ثم جب معذن کہے گا قوت اللہ بالله تم کو کیا کہنا چاہیے قوت اللہ بل سونا کالا معذن جب کہوگے کالا قوت اللہ بلّہ سوما کالا اللہ اکبر اللہ اکبر جب معاذ کہے گا الله اکبر اللہ اکبر تم بھی کہو گے اللہ اکبر اللہ اکبر تم اللہ وہ کیا کہ جملے کہے تمام جملے یا آخیر کا جملہ لا الہ الا اللہ جو آدمی دل کی گہرائی کے ساتھ سچے دل سے جملے کہنا وہ جنت نے چلا گیا موزم کے جو جملے ہیں اس کے پیچھے پیچھے کہتے جانا چاہیے تو جب اذان ہو رہی ہو تو آدمی کو واٹس ایپ چھوڑ دے چھوڑ کر کیا کرنا چاہیے اذان کا جواب دینا چاہیے بہت سارے لوگ اذان کے وقت میں بھی دوسری دوسری باتوں میں مصروف ہوتے ہیں ان لائے کہ واقعی بہت ضروری چیز ہے لیکن اذان کے وقت میں کیا کرنا چاہیے آدمی کو اذان کا جواب دینا چاہیے اور جو دل کی گہرائی سے سچے دل سے اگر یہ کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس سے کچھ اور کرمہ بھی اذان کے جواب میں ملتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال حین يسمع وہ ان محمد عبد رسول ربی تو بل یو بی محمد رسولہ و بال اسلامی بینا جو آدمی مؤذن کی آواز سن اذان سنے اور وہ یوں کہ محمد عبد رسول ربی تو بل یبی محمد رسولہ بل اسلامی جو آدمی اتنا کہے گا اس کے سارے گنا معاف ہو جائیں گے سارے گنا معاف سارے گناہ صاف اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے لیکن یہاں حدیث کے الفاظ ہیں جو معذین کو سنے کب وہ اذان تو بہت لمبی ہے کب بولنا اگزیکٹلی exactly وہ کون کا مقام ہے جہاں پر یہ اس کو کہنا ہے اللہ اکبر کے وقت میں لا الہ محمد رسول اللہ یا کون سے وقت میں اس کو کہنا ہے شہادتین کے وہ کب کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ کم ہے ابن خزیمہ کی روایت میں ہے سیدن خزیمہ میں آ فرماتے ہیں من سمع المعذن یتشہد جو معذن کو شہادتین کہتا سنے یتشہد کا مطلب شہادتین کے کلمات اشہدوال جملے جب بولتا ہے تب اس آدمی کو کیا چاہیے وہ کہے اشہد ان لا اشد اللہ شریق اللہ محمد رسول اللہ رضیت ربیع رب السلام دین القدم اس کے پچھلے سارے گناہ گنما ہو جاتے ہیں تو یہ کب کہنا ہے شہادتین کے اقرار کے وقت میں جب مؤذن ان لا عزم الا اللہ اشد ان محمد رسول اللہ جب یہ کہتا ہے تب اس کو کہنا چاہیے کہ اسعد میں خزینہ میں روایت ہے اس کی صنعت جیل ہے اذان کے بعد کیا کہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن جب تم مؤذن کو سنو اذان سنو فقولوا مثل ما يقول جیسے وہ کہتا جاتا ہے تم بھی کہتے جاؤ تم صلوا علی پھر مجھ پر درود پڑھو فإنه من صلى علی صلاه صل الله علی بها عشره اسی لیے کہ جو आदमी مجھ پر ایک مرتبہ درود ہے اللہ تعالیٰ دس, دس مرتبہ اس پر سلاد نازل کرتا ہے ثم صلی اللہ علی ال میرے بھی اللہ سے وسیلہ مانگو انزرت الف اسے وسیلہ جنت کی درجات میں سے ایک درجہ ہے لاتمبغ اللہ لہب عباد وہ اللہ کے ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے کسی اور کو نہیں ایک ہی بندے کو ملے گا ارجو انکون اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں شفا تو جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے گا میری سفارش میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی حدیث میں کیا ہے جو اذان سنے نمبر ایک وہ اذان کے الفاظ کا جواب دے پہلا کام نمبر دو ازان کے بعد کیا کہیں درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے سلاد بھیجے نمبر تین اس کے بعد کیا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگیں تو ازان کا جواب درود اور وسیلہ تو یہ تین چیزیں اس ترتیب سے ہیں اور اگر جو آدمی یہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگتا ہے میری سفارش اس کے لیے کیا ہوگی حلال ہو جائے گی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے یہ مسلم کی روایت وسیلہ کیسے مانگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آذان سن کے کہے اللہم رب مقام محمود اند کا جو اتنا کہے ہے یوم الیامت قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی تو یہ جو جملے ہیں یہ اذان کے جواب کے بعد درود کے بعد یہ کہنا اس کو اللہ مربع آتی محمد وبا مقام محمود بس وہ در اجرفی آباز کہتے ہیں ثابت نہیں ہے اور اسی طرح سے اور بھی الفاظ لوگ جوڑتے ہیں اس میں ان نگلا چکل ثابت نہیں ہے بحقی کی روایتیں غریب ہیں ثابت نہیں ہے اس مسلم میں ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے غریب ہے تو یہ بخاری کی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ اس طرح سے مانگا جائے گا اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوتی حت ابو ابسما وسطی بدعا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے جب اذان ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے تو اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس کو امام ابو یعلا نے اور ابو دا دیا نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح جامع سغیر میں موجود ہے اسی طرح سے ابو یعلا کی روایتیں آپ فرماتے ہیں بین مستجاب دعا اذان اور اقامت کے درمیان قبول ہوتی ہے تو تم دعا کیا کرو اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے دعا کرو اس کو امام ابو یعلا نے روایت کیا اور صحیح جام سغیر میں موجود ہے بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کے رسول مؤذن اذان میں ہم سے فضیلت میں بڑھ گئے مؤذن ہم سے اذان میں فضیلت میں بڑھ جاتے ہیں فقال ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کما یقول آپ نے فرمایا جیسے معاذن کہتے ہیں تم بھی کہتے جاؤ جب وہ اذان ختم کر دیں تم اللہ سے دعا کرو تم کو جو مانگو گے ملے گا جو مانگو گے تم کو ملے گا دن میں پانچ بار وہ وقت آتا ہے کہ معاذن اذان دے اذان ختم ہو گئی اس کے بعد آپ نے دروت پڑھا ازان کا جواب دیا دروت پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگا اپنے جو چاہے مانگے دن میں پانچ بار آپ جو چاہے مانگ سکتے ہیں مانگ تجھ کو ملے گا مانگ تجھ کو ملے گا حدیث میں آیا اس کو امام احمد ابوداؤد نسم نے ابا نے روایت کیا اور سعید جام میں یہ روایت موجود ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اذان سے متعلق تھیں اور معذم کے مقام اور اذان کی عظمت سے متعلق تھی اذان کے بعد کے تعلق سے کچھ چیزیں تھیں اللہ رب العالمین اذان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے اور معذین کا مقام اور احترام کی ہم کو توفیق دے معذن ہمارے سماج میں ایسا آدمی ہوتا ہے جس کو کوئی قدر اس کی نہیں کرتا ہے لیکن معذن بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے کئی سالوں سے بعد لوگ زندگی بھر اذان دیتے ہیں کتنا ثواب ہوگا سوچیے جتنے نماز پڑھ رہے پیچھے سب اس کے سب کا ثواب لے رہا ہے وہ چپ چاپ بعض اوقات اس کو بھی معلوم نہیں بعض اوقات اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے تو یہ ثواب معذین کا ہے اور اذان دینے کا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں